حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور شہادت کا ذکر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے جس پر تلوار اٹھاتے اسی کی لاش زمین پر نظر آتی وحشی بن حرب جو جبیر بن متعم کا حبشی غلام تھا جنگ بدر میں جبیر کا چچا طویمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا جوبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو تو آزاد ہے جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا جب احد پر فریقین کی صفیں قطال کے لیے مرتب ہو گئیں اور لڑائی شروع ہوئی تو سبا بن عبد حل میں مبارث ہے میرا کوئی مقابل پکارتا ہوا میدان میں آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے اے سبا تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایک وار کیا ایک ہی وار میں اس کو فنا اور موت کے گھاٹ اتار دیا وحشی حضرت حمزہ کی تاک میں ایک پتھر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا جب حضرت حمزہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے نیزہ مارا جو پار ہو گیا حضرت حمزہ چند قدم چلے اور گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا یہ روایت صحیح بخاری کی ہے مصرد ابی داود میں ہے وحشی کہتے ہیں کہ جب مکہ آیا تو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ فقط حضرت حمزہ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا قتل و قتال میرا مقصد نہ تھا حضرت حمزہ کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا اس لیے کہ میرا اور کوئی مقصد نہ تھا صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمزہ کو قتل کیا فائدہ فتح مکہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحشی بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ مشرف و اسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے لوگوں نے ان کو دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ وحشی ہے یہ آپ کے ام محترم کا قاتل آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک ہزار کافروں کے قتل سے کہیں زیادہ محبوب ہے بعد ازاں آپ نے وحشی سے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ دریافت کیا واشی نے نہایت خجالت و ندامت کے ساتھ محض تعمیر ارشاد کی غرض سے واقعہ عرض کیا آپ نے اسلام قبول کیا اور یہ فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو اس لیے کہ تم کو دیکھ کر چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے واشی رضی اللہ عنہ کو چونکہ آپ کو ایزا پہنچانا مقصود نہ تھا اس لیے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پسے پشت بیٹھتے اور اس فکر میں رہے کہ اس کا کوئی کفارہ کروں چنانچہ اس کے کفارہ میں مسلمۂ کذاب کو اسی نیزا سے مار کر واسیل جہنم کیا جس نے خاتم النبیین صلابۃ اللہ وسلم علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس طرح ایک خیر الناس کے قتل کی ایک شر الناس یعنی بدترین خلائق کے قتل سے مقافات کی مسلمانوں کی ان دلیرانہ اور جاں بازانہ حملوں سے قریش کے میدان جنگ سے پیر اکھڑ گئے اور ادھر ادھر منہ چھپا کر اور پشت دکھا کر بھاگنے لگے اور عورتیں بھی پریشان اور بدہواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں اور مسلمان مالے غنیمت کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے مسلمان تیر اندازوں کا ایک اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور لڑائی کا پانسا پلٹ جانا تیر اندازوں کی اس جماعت نے جو کہ درے کی حفاظت کے لیے بٹھائی گئی تھی جب یہ دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں یہ بھی اسی طرح بڑھے ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ تم اس جگہ سے نہ ٹلنا مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے والے میں جا ملے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عن اور ان کے دس رفقا کی شہادت مرکز پر صرف عبداللہ بن جبیر اور دس آدمی رہ گئے حکم نبوی کے خلاف کرنا تھا کہ یکا یک فتح شکست سے بدل گئی خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرقین کے میمنہ پر تھے درے کو خالی دیکھ کر پشت پر سے حملہ کر دیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ مع اپنے ہمراہیوں کے شہید ہوئے مسا بن عمیر رضی اللہ عن کی شہادت مشرقین کے اس ناگہانی اور یکبارگی حملے سے مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور دشمنان خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ پہنچے مسلمانوں کے علم بردار مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب تھے انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے ان کے بعد آپ نے علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمایا چونکہ بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابے تھے اس لیے کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ نصیب دشمنہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس لیے تمام مسلمانوں میں سراسیمگی اور اضطراب پھیل گیا اور اس خبر وحشت اثر کے سنتے ہی سب کے سب بدہواس ہو گئے اور اس بد حواسی میں دوست دشمن کا بھی امتیاز نہ رہا اور آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلنے لگی قریش کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگہانی ہجوم اور صحابہ کرام کی جان نثاری صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ جب قریش کا آپ پر ہجوم ہوا تو یہ ارشاد فرمایا کون ہے کہ جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بنے انصار میں کے سات آدمی اس وقت آپ کے پاس تھے ساتوں انصاری باری باری لڑ کر شہید ہو گئے ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا من رجولن یشری لنا نفسہ یعنی کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت کرے یہ سنتے ہی زیاد بن سکن اور پانچ انصار کھڑے ہو گئے اور یکے بعد دیگرے ہر ایک نے جانصاری اور جاں بازی کے جوہر دکھلائے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور اپنی جان کو فروخت کر کے جنت مول لے لی. زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کی شہادت زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم نے فرمایا ان کو میرے قریب لاؤ لوگوں نے ان کو آپ کے قریب کر دیا انہوں نے اپنا رخسار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان اللہ کے حوالے کی عطبہ بن نبی بقاص کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی اتبا بن ابی وقاص نے موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا جس سے نیچے کا دندان مبارک شہید اور نیچے کا لب زخمی ہوا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں جس قدر اپنے بھائی اتبا کے قتل کا حریث اور خواہش مند رہا اتنا کسی کے قتل کا کبھی حریص اور خواہش مند نہیں ہوا عبداللہ بن قبیا کا آذ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ عبداللہ بن قمیہ نے جو قریش کا مشہور پہلوان تھا آپ پر اس زور سے حملہ کیا کہ رخسار مبارک زخمی ہوا اور خود کے دو حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور عبداللہ بن شہاب ظہری نے پتھر مار کر پیشانی مبارک کو زخمی کیا چہرہ انور پر جب خون بہنے لگا تو ابو سعید خدری کے والد ماجد مالک بن سینان رضی اللہ عنہ نے تمام خون چوس کر چہرہ انور کو صاف کر دیا آپ نے فرمایا لن تمسکن سکن نار یعنی تجھ کو آگ جہنم کی ہرگز نہ لگے گی موج میں تبرانی میں ابو امامہ سے مروی ہے کہ ابن قمیہ نے آپ کو زخمی کرنے کے بعد یہ کہا خوز و انبن کمیا لو اس کو اور میں ابن قمیہ ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اکم اک اللہ اللہ تعالیٰ تجھ کو زلیل اور خوار ہلاک اور برباد کرے چند روز نہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کیا جس نے اپنے سینگوں سے ابن قمیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا حضرت علی رضی اللہ عن اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینا جس میں مبارک پر چونکہ دو آہنی زرحوں کا بھی بوجھ تھا اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے جس کو ابو عامر فاسق نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ نے کمر تھام کر سہارا دیا تب آپ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمین پر چلتے پھرتے زندہ شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لے عائشہ صدیقہ بنتے صدیق اپنے باپ ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ چہرہ انور میں زرہ کی جو دو کڑیاں چپ گئی تھیں ابو عبیدہ بن جراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ان کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا جس میں ابو عبیدہ کے دو دانت شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو زوف اور نقاحت اور دو زروں کے شکل کی وجہ سے مجبور ہوئے اس وقت حضرت طلحہ آپ کے نیچے بیٹھ گئے آپ ان پر اپنے پیر رکھ کر اوپر چڑھے اور حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم کو یہ کہتے سنا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی قیس بن ابھی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن بچایا تھا وہ بالکل شل تھا حاکم نے اکلیل میں روایت کیا ہے کہ اس روز حضرت طلحہ کے پینتیس یا انتالیس زخم آئے ابو داود تیلیسی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد کا ذکر کرتے تو یہ فرماتے یہ دن تو سارا طلحہ کے لیے رہا حضرت انس کے اللہی باپ طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کو سپر سے ڈھانکے ہوئے تھے بڑے تیر انداز تھے اس روز دو یا تین کمانیں توڑ ڈالی جو شخص ترکش لیے ہوئے ادھر سے گزرتا نبی کریم علیہ سلاتو و تسلیم اس سے یہ فرماتے کہ یہ ترکش ابو طلحہ کے لیے ڈال جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے تو ابو طلحہ یہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نظر نہ اٹھائیں نصیب دشمنہ کوئی تیر نہ آ لگے میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے سپر ہے ساد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تیر انداز تھے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تمام تیر نکال کر ان کے سامنے ڈال دیے اور فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی یعنی تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے کسی اور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدا کا ابی وہ امی کہتے نہیں سنا حاکم راوی ہیں کہ عہد کے دن حضرت سعد نے ایک ہزار تیر چلائے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی جان اساری ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پشت دشمنوں کی جانب کر لی تیر پر تیر چلے آ رہے ہیں اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی پشت ان کا نشانہ بنی ہوئی ہے مگر اس اندیشے سے کہ آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے حص و حرکت نہیں کرتے تھے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرقین پر اظہار افسوس حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور سے خون پونچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کیا اور وہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض سرداران قریش کے حق میں بد دعا کرنا اور آیت کا نزول صحیح بخاری میں حضرت سالم سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن عمیہ اور سہیل بن عمر اور حارس بن ہشام کے حق میں بد دعا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لئی سل اکمیر امر شعیون اویتوب علیہم اوبہ ہم فعن ظالمون اس عمر میں آپ کو کوئی اختیار نہیں جہاں تک کہ خدا مہربانی فرمائے یا ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو عذاب دے کیونکہ وہ بڑے ظالم ہیں حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ تینوں فتح مکہ میں مشرف و اسلام ہوئے غالباً اسی وجہ سے حق تعالی نے ان کے حق میں بد دعا کرنے سے منع کیا اور یہ آیت شریفہ نازل فرمائی عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں کے سامنے ہیں پیشانی مبارک سے خون پونچھتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے جاتے ہیں رب اغفر لقومی فنحم لا یالم یعنی اے پروردگار میری قوم کی مغفرت فرما وہ جانتے نہیں لڑائی میں قطعہ ابن النعمان رضی اللہ ان کی آنکھ کی پتلی کا ب نکل جانا اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اپنی جگہ رکھ دینا اور اس کا پہلے سے بہتر ہو جانا قطع بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن آپ کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابل کر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑیں اور آپ کا چہرہ انور محفوظ رہے دشمنوں کا آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل پڑا جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ جس طرح قطعہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی اسی طرح تو اس کے چہرے کو محفوظ رکھ اور آنکھ کو اسی جگہ رکھ دیا اسی وقت آنکھ بالکل صحیح اور سالم ہو گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی غلط خبر کا مشہور ہونا جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ نصیب دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو بعض مسلمان ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے اب لڑ کر کیا کریں تو انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نظر نے یہ کہا اے لوگوں اگر محمد قتل ہو گئے تو محمد کا رب تو قتل نہیں ہو گیا جس چیز پر آپ نے جہاد و قتال کیا اسی پر تم بھی جہاد و قتال کرو اور اسی پر مر جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے یہ کہہ کر دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے حضرت انس بن نظر کی شہادت کا واقعہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میرے چچا انس بن نظر کو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا بہت رنج تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ افسوس کہ میں مشرقین کے ساتھ اسلام کے پہلے ہی جہاد و قتال میں شریک نہ ہوا اگر خدا تعالیٰ مجھ کو آئندہ کسی جہاد میں شریک ہونے کی توفیق دی تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں اس کی راہ میں کیسی جد و جہد اور کیسی جام بازی اور سرفروشی دکھاتا ہوں جب مارکہ عہد میں کچھ لوگ شکست کھا کر بھاگے تو انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس فعل سے معافی چاہتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کیا کہ جو میدان سے ذرا پیچھے ہٹے اور اس سے بری اور بیزار ہوں کہ جو مشرقین نے کیا اور تلوار لے کر آگے بڑھے سامنے سے ساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ آ گئے ان کو دیکھ کر انس بن نظر نے کہا اے سعد یہ ہے جنت قسم ہے نظر کے پروردگار کی میں جنت کی خوشبو عہد کے نیچے پا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے جسم پر تیر اور تلوار کے اسی سے زیادہ زخم پائے گئے اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی رجال صدقوا ما مسلمانوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد باندھا تھا اس کو سچ کر دکھایا مسلمانوں کی پریشانی اور بے چینی کا زیادہ سبب ذات بابرکات علیہ ہی الف الف صلوات و الف الف تحیات کا نظروں سے اوجل ہو جانا تھا سب سے پہلے کاپ بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا آپ خود پہنے ہوئے تھے چہرہ انور مستور تھا کاپ کہتے ہیں میں نے خود سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر آپ کو پہچان لیا اسی وقت میں نے آواز بلند پکار کر کہا اے مسلمانوں بشارت ہو تمہیں یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دستے مبارک سے اشارہ فرمایا خاموش رہو اگرچہ آپ نے دوبارہ کہنے سے منع فرمایا لیکن دل اور سر کے کان سب کے اسی طرف لگے ہوئے تھے اس لیے کعب کی ایک ہی آواز سنتے ہی پروانہ وار آپ کے گرد آ کر جمع ہو گئے جب کچھ مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے تو پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے ابو بکر اور عمر اور علی اور طلحہ حارث بن سما وغیرہ آپ کے ہمراہ تھے جب پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو ضعف اور نقاہت اور دو زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے چڑھ نہ سکے اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے ان پر پیر رکھ کر آپ اوپر چڑھے ابئی بن خلف کا قتل اتنے میں عبی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آ پہنچا جس کو دانہ کھلا کر اس امید پر موٹا کیا تھا کہ اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ میں ہی اس کو قتل کروں گا جب وہ آپ کی طرف بڑھا تو صحابہ نے اجازت چاہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں آپ نے فرمایا قریب آنے دو جب قریب آ گیا تو حارث بن سما رضی اللہ عنہ سے نیزہ لے کر اس کی گردن میں ایک کوچہ دیا جس سے وہ بل بلا اٹھا اور چلاتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قسم مجھ کو محمد نے مار ڈالا لوگوں نے کہا یہ تو ایک معمولی گھرونٹ ہے کوئی کاری زخم نہیں جس سے تو اس قدر چلا رہا ہے عبی نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں کہا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا اس گھرٹ کی تکلیف میرا ہی دل جانتا ہے خدا کی قسم اگر یہ گھرونٹ حجاز کے تمام باشندوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہے اسی طرح بلبلاتا رہا مقام صرف میں پہنچ کر مر گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونا جب آپ گھاٹی پر پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہو پانی لائے اور چہرے انور سے خون کو دھویا اور کچھ پانی سر پر ڈالا بعد ازاں آپ نے وضو کی اور بیٹھ کر زہر کی نماز پڑھائی صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی اقتدا کی قریش کا مسلمانوں کی لاشوں کا مسلہ کرنا اور مشرقین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کیا یعنی ناک اور کان کاٹے پیٹ چاہ کیے عورتیں بھی مردوں کے ساتھ اس کام میں شریک رہیں ہندہ نے جس کا باپ اوتبہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا پیٹ اور سینا چاک کر کے جگر نکالا اور چبایا لیکن حلق سے نہ اتر سکا اس لیے اس کو اگل دیا اور اس خوشی میں وحشی کو اپنا زیور اتار کر دیا اور جن مسلمانوں کے ناک اور کان کاٹے گئے تھے ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا ابو سفیان کا آوازہ اور حضرت عمر کا جواب قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ پکارا کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہیں آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے اسی طرح ابو سفیان نے تین بار آواز دی مگر جواب نہ ملا بعد ہزاں یہ آواز دی کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق زندہ ہیں آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے اس سوال کو بھی تین بار کہہ کر خاموش ہو گیا اور پھر یہ آواز دی کیا تم میں عمر بن خطاب زندہ ہے اس فقرے کو بھی تین مرتبہ دہرایا مگر جب کوئی جواب نہ آیا تو اپنے رفقا سے خوش ہو کر یہ کہا یہ سب تو قتل ہو گئے اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاپ نہ لا سکے اور چلا کر کہا اے اللہ کے دشمن خدا کی قسم تو نے بالکل غلط کہا تیرے رنج و غم کا سامان اللہ نے ابھی باقی رکھ چھوڑا ہے بعد بادشاہ ابو سفیان نے وطن اور قوم کے ایک بت کا نعرہ لگایا اور یہ کہا اعلو اولو اعلو او اے ہوبل تو بلند ہو اے حبل تیرا دین بلند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کے جواب میں یہ کہو اللہ اعلیٰ و اجل اللہ ہی سب سے عالی اور عرفہ اور بزرگ اور برتر ہے پھر ابو سفیان نے یہ کہا ان لنزا ولا عزا لقم ہمارے پاس عزہ ہے تمہارے پاس عزہ نہیں یعنی ہم کو عزت حاصل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا یہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا آقا اور والی معین اور مددگار ہے تمہارا والی نہیں فنِم الْمَوْلَى وَنِعْمَ عمل <النصیر> یعنی عزت صرف اللہ سبحانہ سے تعلق میں ہے عزا کے تعلق میں عزت نہیں بلکہ ذلت ہے ابو سفیان نے کہا یومن ب یوم بدرین و سے یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے لہذا ہم اور تم برابر ہو گئے اور لڑائی ڈولوں کی مانند ہے کبھی اوپر اور کبھی نیچے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے یہ جواب دیا لا قتلانہ فل جنتی و قتلاء کم فنار ہم اور تم برابر نہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ابو سفیان کا یہ قول الحرب سجالن جالن چونکہ حق تھا اس لیے اس کا جواب نہیں دیا گیا اور حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد ہے تلکل ایام نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الناس یہ بھی اس کا معید ہے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر کو آواز دی حلوم الیہ یا عمر اے عمر میرے قریب آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو کیا کہتا ہے حضرت عمر اس کے پاس گئے ابو سفیان نے کہا اے عمر تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتا کہ ہم نے محمد کو قتل کیا خدا کی قسم ہرگز نہیں اور البتہ وہ تیرے کلام کو اس وقت بھی سن رہے ہیں ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو بعد ازاں ابو سفیان نے کہا ہمارے آدمیوں کے ہاتھ سے تمہارے مکتودین کا مسئلہ ہوا خدا کی قسم میں اس فعل سے ناراضی ہوں اور نہ ناراض نہ میں نے منع کیا اور نہ میں نے حکم کیا اور چلتے وقت للکار کر یہ کہا موعدکم کم بدرون ڈالعام القابل یعنی آئندہ سال بدر پر تم سے لڑائی کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ حکم دیا کہ کہہ دیں ہاں ہمارا اور تمہارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ مشرقین کے واپسی کے بعد مسلمانوں کی عورتیں خبر لینے اور حال معلوم کرنے کی غرض سے مدینے سے نکلی سیدت النساء حضرت فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر دیکھا کہ چہرہ انور سے خون جاری ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سپر میں پانی بھر کر لائے حضرت فاطمہ دھوتی جاتی تھیں لیکن خون کسی طرح نہیں تھمتا تھا جب دیکھا کہ خون بڑھتا ہی جاتا ہے تو ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلایا اور اس کی راکھ زخم میں بھری تب خون بند ہوا بن ربی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر قریش کی روانگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ سعد ربی انصاری کو ڈھونڈو کہ کہاں ہیں اور یہ ارشاد فرمایا اگر دیکھ پاؤ تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دریافت فرماتے ہیں کہ تم اس وقت اپنے کو کیسا پاتے ہو زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ہوا سعد بن ربی کے پاس پہنچا ابھی حیات کی کچھ رمق باقی تھی جسم پر تیر اور تلوار کے ستر زخم تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچایا سعت بن ربیع نے یہ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور تم پر بھی سلام رسول اللہ سے یہ پیام پہنچا دینا کہ اے اللہ کے رسول اس وقت میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں اور میری قوم انصار سے یہ کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی درہ حالے کہ تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہو یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر مقبول نہ ہوگا یہ کہہ کر روح پرواز کر گئی رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ ابن عبد کی روایت میں عبی بن کعب سے مروی ہے کہ میں واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے سن کر یہ ارشاد فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ اور وفادار رہا زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی تلاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے وطن وادی میں مسلح کیے ہوئے پائے گئے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں شکم اور سینہ چاک تھا اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر بے اختیار دل بھرایا اور یہ فرمایا تم پر اللہ کی رحمت ہو جہاں تک مجھ کو معلوم ہے البتہ تم بڑے مخیر اور سلہ رحمی کرنے والے تھے اگر صفیہ کے حزن اور ملال رنج اور غم کا نہ ہوتا تو میں تم کو اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند تم کو کھاتے اور پھر قیامت کے دن تم انہی کے شکم سے اٹھتے اور اسی جگہ کھڑے کھڑے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر خدا نے مجھ کو کافروں پر غلبہ آتا فرمایا تو تیرے بدلے ستر کافروں کا مسئلہ کروں گا آپ اس جگہ سے ابھی ہٹے نہ تھے کہ یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی وإن عاقبتم بمثل ما به ولئن صبرتم له وَمَا إِلَّا تم وَلَا لہو سبری وَلَا جانا ضَيْقٍ وائم يَمْكُرُونَ یعنی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی اور اگر تم صبر کرو تو البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا محض اللہ کی امداد اور توفیق سے ہے اور نہ آپ ان پر غمگین ہوں اور نہ ان کے مکر سے تنگ دل ہوں تحقیق اللہ تعالیٰ صبرکاروں کاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے آپ نے صبر فرمایا اور قسم کا کفارہ دیا اور اپنا ارادہ فصق کیا حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو رو پڑے اور ہچکی بند گئی اور یہ فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامتی حمزہ یعنی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر اسی غصبے میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے صادب نے ابھی وقاعت سے مروی ہے کہ احد کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن جہش نے مجھ کو ایک طرف بلا کر تنہائی میں یہ کہا آؤ ہم دونوں کہیں علیحدہ بیٹھ کر دعا مانگیں اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں سعد فرماتے ہیں ہم دونوں کسی گوشے میں سب سے علیحدہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے اول میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ جو نہایت شجاع اور دلیر اور نہایت غضبناک ہو کچھ دیر تک میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے پھر اس کے بعد اے اللہ مجھ کو اس پر فتح نصیب فرما یہاں تک کہ میں اس کو قتل کروں اور اس کا سامان چھینوں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے آمین کہی اور اس کے بعد خود یہ دعا مانگی اے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ جو بڑا ہی سخت اور زور آور اور غضب ناک ہو محض تیرے لیے اس سے قطال کروں اور وہ مجھ سے قطال کرے بالآخر وہ مجھ کو قتل کرے اور میری ناک اور کان کاٹے اور اے پروردگار جب تجھ سے ملوں اور تو دریافت فرمائے اے عبداللہ یہ تیرے ناک اور کان کہاں کٹے تو میں عرض کروں اے اللہ تیری اور تیرے پیغمبر کی رحمیں میں اور تو اس وقت یہ فرمائے سچ کہا صادب ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ان کی دعا میری دعا سے کہیں بہتر تھی شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں سعد فرماتے ہیں اللہ نے میری بھی دعا قبول فرمائی میں نے بھی ایک بڑے سخت کافر کو قتل کیا اور اس کا سامان چھینا عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ عنہ کے شہادت کا ذکر حضرت جابر کے والد ماجد عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسی مارکے میں شہید ہوئے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہوئے اور کافروں نے ان کا مسئلہ کیا جب ان کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھی گئی تو میں نے باپ کے منہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھنا چاہا تو صحابہ نے منع کیا میں نے دوبارہ منہ دیکھنا چاہا تو صحابہ نے پھر منع کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی میری پھوپی فاطمہ بنت عمر جب بہت رونے لگیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا روتی کیوں ہے اس پر تو فرشتے برابر سایہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا عمر ابن رضی اللہ کی شہادت کا ذکر اسی غزبے میں عبداللہ بن عمر بن حرام کے بہنوئی امر بن جموح رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی اور لنگڑاہٹ بھی معمولی نہ تھی بلکہ شدید تھی چار بیٹے تھے جو ہر غزبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہتے تھے احد میں جاتے وقت ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جہاد میں چلتا ہوں بیٹوں نے کہا آپ معذور ہیں اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے آپ یہیں رہیں مگر یہ عظیمت کے شہدائی کب رخصت پر عمل کرنے والے تھے شوق شہادت میں اس درجہ بے اور بے چین ہوئے کہ اسی حالت میں لنگڑاتے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھ کو آپ کے ساتھ جانے سے روکتے ہیں میں امید واسق رکھتا ہوں کہ اسی لگڑاہٹ کے ساتھ جنت کی زمین کو جا کر روندوں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم کو معذور کہا ہے تم پر جہاد فرض نہیں اور بیٹوں کی طرف مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ کیا حرج ہے اگر تم ان کو نہ روکو شاید اللہ تعالی ان کو شہادت نصیب فرمائے چنانچہ وہ جہاد کے لیے نکلے اور شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اور مدینے سے چلتے وقت مستقبل قبلہ ہو کر یہ دعا مانگی اے اللہ مجھ کو شہادت نصیب فرما اور گھر والوں کی طرف واپس نہ کر اسی غزبے میں ان کے بیٹے خلات بن عمر بن جموح بھی شہید ہوئے امر بن جموح کی بیوی ہندہ بنت عمر بن حرام نے جو کہ عبداللہ بن عمر بن حرام کی بہن اور حضرت جابر کی پھوپی ہیں یہ ارادہ کیا کہ تینوں یعنی اپنے بھائی عبد اللہ بن عمر بن حرام اور اپنے بیٹے خلاد بن امر بن جموح اور اپنے شوہر عمر بن جموح کو ایک اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے جائیں اور وہیں جا کر تینوں کو دفن کریں مگر جب مدینہ کا قصد کرتی ہیں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور جب عہد کا رخ کرتی ہیں تو تیز چلنے لگتا ہے ہندہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا آپ نے فرمایا عامر بن جموح نے مدینہ سے چلتے وقت کچھ کہا تھا ہندہ نے ان کی وہ دعا ذکر کی جو انہوں نے چلتے وقت کی تھی آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اونٹ نہیں چلتا اور یہ فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں بعض ایسے بھی ہیں اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے ان میں سے عمر بن جموح بھی ہے میں نے ان کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہے عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہما وحت کے قریب دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے حضرت خیسمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر حسینہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے جن کے بیٹے سعد غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو چکے تھے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ افسوس مجھ سے غزوہ بدر رہ گیا جس کی شرکت کا میں بڑا ہی حریث اور مشتاق تھا یہاں تک کہ اس سعادت کے حاصل کرنے میں بیٹے سے قرآندازی کی مگر یہ سعادت میرے بیٹے سعد کی قسمت میں تھی قرآہ اس کے نام کا نکلا اور شہادت اس کو نصیب ہوئی اور میں رہ گیا آج شب میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے نہایت حسین و جمیل شکل میں ہے جنت کے باغات اور نہروں میں سیر و تفریح کرتا پھرتا ہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے اے باپ تم بھی یہیں آ جاؤ دونوں مل کر جنت میں ساتھ رہیں گے میرے پروردگار نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے بالکل حق پایا یا رسول اللہ اس وقت سے اپنے بیٹے کی مرافقت کا مشتاق ہوں بوڑھا ہو گیا اور ہڈیاں کمزور ہو گئیں اب تمنا یہ ہے کہ کسی طرح اپنے رب سے جا ملوں یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھ کو شہادت اور جنت میں ساتھ کی مرافقت نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسیمہ کے لیے دعا فرمائی اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور خسیمہ مارکہ احد میں شہید ہوئے حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر عمر بن ثابت جو عسیرم کے لقب سے مشہور تھے ہمیشہ اسلام سے منحرف رہے جب احد کا دن ہوا تو اسلام دل میں اتر آیا اور تلوار لے کر میدان میں پہنچے اور کافروں سے خوب قتال کیا یہاں تک کہ زخمی ہو کر گر پڑے لوگوں نے جب دیکھا کہ اسیرم ہیں تو بہت تعجب ہوا اور پوچھا کہ اے عمر تیرے لیے اس لڑائی کا کیا دائع ہوا اسلام کی رغبت یا قومی غیرت و حمیت اسیرم نے جواب دیا اسلام کی رغبت میرے لیے دائعی ہوئی میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر اور مسلمان ہوا اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے قطال کیا یہاں تک کہ مجھ کو یہ زخم پہنچے یہ کلام ختم کیا اور خود بھی ختم ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ ان لمن اہل الجنہ یقیناً وہ اہل جنت سے ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے بتلاؤ وہ کون شخص ہے جو جنت میں پہنچ گیا اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ یہی صحابی ہیں مدینہ منورہ کے مردوں اور عورتوں کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت اور سلامتی معلوم کرنے کے لیے ہجوم جنگ کے متعلق مدینہ میں چونکہ وحشتناک خبریں پہنچ چکی تھی اس لیے مدینہ کے مرد اور عورت بچے اور بوڑھے اپنے عزیزوں سے زیادہ آپ کو سلامت و آفیت کے ساتھ دیکھنے کے متمنی اور مشتاق تھے چنانچہ صادم نے ابھی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری عورت پر ہوا جس کا شوہر اور بھائی اور باپ اس مارکے میں شہید ہوئے جب اس عورت کو اس کے شوہر اور برادر اور پدر کے شہادت کی خبر سنائی گئی تو یہ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں لوگوں نے کہا بحمد اللہ خیریت سے ہیں اس خاتون نے کہا مجھ کو چہرہ انور دکھلا دو آنکھوں سے دیکھ کر پورا اطمینان ہوگا لوگوں نے اشارے سے بتلایا کہ حضور یہ ہیں جب اس خاتون نے جمال نبوی کو دیکھ لیا تو یہ کہا ہر مصیبت آپ کے بعد بالکل ہیچ اور بے حقیقت ہے مارک کارزار میں عین پریشانی کی حالت میں محبین با اخلاص پر حق تعالی کا ایک خاص انعام یعنی ان پر غنودگی تاری کر دی گئی جب کسی شیطان نے یہ خبر اڑا دی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بعض مسلمان ببمقتض بشریت یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور اسی پریشانی اور حیرانی کی حالت میں کچھ دیر کے لیے ان کے قدم میدان جنگ سے ہٹ گئے اور اس مارکے میں جن کے لیے شہادت کی سعادت مقدر تھی وہ شہید ہو گئے اور جن کے لیے ہٹنا مقدر تھا وہ ہٹ گئے اور جو میدان قطال میں باقی رہ گئے تھے ان میں سے جو ممرین مخلصین اور اہل یقین اور اصحاب توکل تھے ان پر حق تعلیٰ کی طرف سے ایک غنودگی تاریخ کر دی گئی یہ لوگ کھڑے کھڑے اونگنے لگے جن میں حضرت طلحہ بھی تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تلوار میرے ہاتھ سے گر گر جاتی تھی اور میں اس کو اٹھا لیتا تھا یہ ایک حصی اثر تھا اس باطنی سکون کا جو حق تعالی نے اس موقع پر اہل ایقان کو عطا فرمایا جس سے کافروں کا خوف و حراس دل سے یکلخت دور ہو گیا اور منافقین کا گروہ جو اس وقت کے جنگ تھا اس وقت سخت اضطراب میں تھا اس کو صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی ان کمبختوں کو نیند نہ آئی اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں یمر تنس پیمپ اسپ اس پری اہم مت یل پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن اور سکون کی کیفیت نازل فرمائی یعنی تم میں سے ایک جماعت پر اونگ تاری کر دی جو ان کو گھیر رہی تھی اور ایک دوسری جماعت ایسی تھی کہ جس کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت کی طرح بدگمانی میں مبتلا تھی حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس جماعت پر نیند طاری کی گئی وہ جماعت ان اہل ایمان کی تھی کہ جو یقین اور ثبات اور استقامت اور توقل صادق کے ساتھ موصوف تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا اور اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا اور دوسرا گروہ جسے اپنے جانوں کی فکر پڑی تھی اور اسی فکر میں ان کی نیند غائب تھی وہ منافقین کا گروہ تھا ان کو صرف اپنی جان کا غم تھا اطمینان اور امن کی نیند سے محروم تھے جنگ میں کچھ عورتوں کی شرکت اور اس کا حکم اس غزبے میں مسلمانوں کی چند عورتوں نے بھی شرکت کی صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عہد کے دن میں نے حضرت عائشہ اور اپنی والدہ ام سلیم کو دیکھا کہ پائنچے چڑھائے ہوئے پانی کی مشک بھر بھر کر پشت پر رکھ کر لاتی ہیں اور لوگوں کو پانی پلاتی ہیں جب مشک خالی ہو جاتی ہے تو پھر بھر کر لاتی ہیں صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں راوی ہیں کہ ابو سعید خدری کی والدہ ام سلیت بھی احد کے دن ہمارے لیے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں صحیح بخاری میں ربی بنت معاوث سے مروی ہے کہ ہم غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھیں کہ لوگوں کو پانی پلائیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور مقتولین کو اٹھا کر لائیں خالد بن زکوان کی روایت میں اس قدر اور اضافہ ہے مگر ہم قتال اور لڑائی میں شریک نہیں ہوتی تھیں سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے آپ نے فرمایا ہاں ان پر ایسا جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں یعنی حج اور عمرہ قال تعالی ليس على ولا على ولا على لا يجدون یعنی ضعیف اور ناتمام مریض اور غیر مستطی لوگوں پر جہاد فرض نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں یہ تاکید فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا ایک مرتبہ آپ نے ایک عورت کو مقتول دیکھا جو غلطی سے قتل ہو گئی تھی فرمایا یہ تو قتال کے قابل نہیں صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جہاد کو سب سے افضل اور بہتر عمل سمجھتے ہیں کیا ہم عورتیں اس میں شریک نہ ہوا کریں آپ نے فرمایا نہیں تمہارا جہاد تو حج مبرور ہے تجهیز و تکفین اس غزبے میں ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں اکثر انصار تھے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی چراچے مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ کفن کی چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر اگر ڈھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھاکے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا بالاخر یہ ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں پر ازخر یعنی ایک گھاس ڈال دو اور یہی واقعہ سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا اور بعض کے یہ بھی میسر نہ آیا دو دو آدمیوں کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا اور دو دو اور تین تین کو ملا کر ایک قبر میں دفن کیا گیا دفن کے وقت یہ دریافت فرماتے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اسی کو قبلہ رخ لحد میں آگے رکھتے اور یہ ارشاد فرماتے قیامت کے دن میں ان لوگوں کے حق میں شہادت دوں گا اور یہ حکم دیا کہ اس طرح بلا غسل دیے خون آلود دفن کر دیں صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی لیکن کل علماء سیر اس پر متفق ہیں کہ آپ نے شہدائے احد کے جنازے کی نماز پڑھی حافظ علاء الدین مغلطائی نے اپنی سیرت میں اس پر اجماع نقل کیا ہے بعض لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے عزیز شہیدوں کو مدینہ میں لے جا کر دفن کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ جہاں شہید ہوئے وہیں دفن کیے جائیں شہید قوم وحد کے دن قزمان نامی ایک شخص نے بڑی جاں بازی اور سرفروشی دکھلائی اور تنہا اس نے سات یا آٹھ مشرکوں کو قتل کیا اور آخر میں خود زخمی ہو گیا جب اس کو اٹھا کر گھر لے آئے تو بعض صحابہ نے اس سے یہ کہا خدا کی قسم آج کے دن ایک قزمان تو نے بڑا کار نمایاں کیا تجھ کو مبارک ہو قسمان نے جواب دیا تم مجھے کس چیز کی بشارت اور مبارک بات دیتے ہو خدا کی قسم میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قطال نہیں کیا بلکہ صرف اپنی قوم کے خیال اور ان کے بچانے کی غرض سے قطال کیا اس کے بعد جب زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو خود کشی کر لی فائدہ یہ شخص دراصل منافق تھا مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو اس نے کار نمایاں کیے تو محض قوم اور وطن کی ہمدردی میں کیے حتیٰ کہ اسی میں وہ مارا گیا اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اہل نار میں سے ہے خدا کے نزدیک شہید وہ ہے کہ جو اہلائے کلیمت اللہ کے لیے جہاد کرے اور جو شخص قوم اور وطن کے لیے لڑ کر جان دے دے اس زمانے کے محاورے کے مطابق وہ شہید قوم کہلا سکتا ہے مگر اسلام میں وہ شہید نہیں